الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فارعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه وعن مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلو و کما تمونی وسلی محترم سامعین آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صفت و کا ذکر ہوگا نماز کی کیفیت کا بیان ہوگا اب تک ہم نماز سے متعلق شرائط اور اسی طرح سے مساجد نماز سے متعلق سترے اور خشور و خضو کے تعلق سے ہم باتیں سن رہے تھے یہاں سے نماز کی کیفیت کا بیان شروع ہو رہا ہے درس شروع کرنے سے پہلے یا حدیث کا ترجمہ اس کی تشریح کرنے سے پہلے چند مفید باتیں نماز کے تعلق سے عرض کر دینا مناسب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے دین کا کوئی بھی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا تو وہ عمل مقبول ہوگا اخلاص کے ساتھ اگر کوئی بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو عمل فی نفس ہی قرآن اور حدیث سے ثابت تو ہے لیکن اس عمل کو وہ شخص اس دین اور اسلام کو ہم تک پہنچانے والے اور لانے والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ادا کرتا تو وہ عمل مقبول نہیں ہوگا صحیح اور درست نہیں ہوگا آج ہمارے یہاں اس بات کا خیال اور لحاظ نہیں کیا جاتا ہے صرف عمل کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ فلا عمل کر لو فلا اس طرح سے یہ سنت ہے یہ عمل یہ عمل کر لو اس اس طرح سے لوگ بتاتے ہیں دعوت دیتے ہیں کہ نماز پڑھ لو لیکن بہت سارے لوگوں کے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کی طرف دعوت دینا مفقود ہے عمل کی طرف دعوت دینا تو ثابت ہے بہت سارے لوگ نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز کی طرف دعوت دینے والے آپ کو شاید چند چند لوگ ملیں گے اسی طرح سے اور دوسرے شریعت کے دوسرے احکام کے اندر بھی یہی حال ہے لوگوں کا کہ دعوت تو دیتے ہیں بتاتے تو ہیں فتویٰ تو ضرور دیتے ہیں لیکن اس عمل کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا نہیں بتاتے ہیں جبکہ کہ امانت داری اور دیانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن کو علم سے نوازا ہے وہ اپنے صحیح علم کی روشنی میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں لیکن علم ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو یہ بعض علماء یا بہت سارے علماء غلط رہنمائی کرتے ہیں مس گائیڈ کرتے ہیں جبکہ اللہ تبارک و نے ہمیں ایسا پیارا رسول عطا فرمایا کہ جنہوں نے ہر ہر عمل کو بتا دیا کہ یہ عمل اس طریقے پر ہوگا کر کے دکھا دیا اس کی کیفیت اور صفت بیان کر دی اس کے باوجود بھی لوگوں کی آنکھیں بند ہیں کھلتی ہی نہیں لقد خان المف رسول اللہ اس وت الحسنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اس وسنا ہے بہترین نمونہ اور گڈ آئیڈیل ہیں اور مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے اس حدیث کا مفہومی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے صلو کمار اتمونی و مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غالباً سن نو ہجری میں تشریف لایا تھا یا حاضر خدمت ہوا تھا اور تقریباً اٹھارہ انیس یا بیس دنوں تک انہوں نے قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دین کے بہت سارے احکامات سیکھے سیکھے جب جانے لگے یہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند باتوں کی وصیت فرمائی اور فرمایا کہ سلو کماراً کمارا اتمن کہ تم ویسے ہی نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے رکھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ حدیث صرف مالک ابن صلی اللہ سر تعالیٰ عنہ ہی کے وفد کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک جتنے بھی لوگ اس امت میں داخل ہوں گے سب کے لیے کسی خاص طبقے کے لیے کسی خاص مسلک کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے یہ حدیث سب کو مخاطب کرتی ہے کہ نماز عبادت حج روزہ سوم و سلاد نکاح بیاہ طلاق شادی سب کچھ کس طریقے پر ہونا چاہیے جیسا طریقہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے بتایا ہے اور سارے طریقوں کا موجود سارے طریقے, سارے طریقے حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں تو بہت اس بات کی ضرورت ہے آج آج ہم اگر صرف مسلمان اپنی نمازوں کو دیکھ لیں تو شاید کئی طریقے پر نماز مسلمان پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے کئی طریقے پر ایک دو تین چار نہیں مختلف طریقے پر نماز پانچ وقت پڑھی جانے والی یہ عبادت اتنی بدل گئی اتنا اختلاف پیدا ہو گیا اتنا اختلاف پیدا ہو گیا کہ نیت سے لے کر کے سلام پھیرنے تک بہت سارا اختلاف ہے جیسا کہ اب حدیثوں کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتایا جائے گا کہ کس طرح سے کتنا اختلاف ہے حج کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا خود ان مناسب یا لتا خود ان مناسب کم میں یہ عمل اس لیے کر رہا ہوں تمہیں دکھا دکھا کر کے یا سواری پر آپ اونٹ پر بہت سارے عمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اٹھنی پر بیٹھ کر کے بہت سارے سابق رام نے عرض کیا سابق رام سے فرمایا لکھا خود مناسب کم تاکہ تم مجھ سے اپنے حج کے طریقے فرائض ارکان احکام واجبات سب لو لال لال قاکم بادہ عام ہو سکتا ہے شاید اگلے سال ہماری تمہاری ملاقات نہ ہو سکے آخری سال میں آپ نے حج ادا فرمایا اور اس کے بعد جو ہے سندس ہجری کے بعد گیارہ ہجری حرب الاول میں آپ کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق بھی یہی فرمایا اور قرآن میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کے طریقے کے اتباع آپ کی پیروی پر بے شمار آیا تھا ان کو بتانے کی دہرانے کی ضرورت نہیں تو نماز کے سلسلے میں بڑا افسوس ہوتا ہے کلوز لوگ طرح طرح سے نماز پڑھتے ہیں کوئی کسی طرح سے کھڑا ہوتا ہے کوئی کسی طرح سے ہاتھ باندھتا ہے کوئی کسی طرح سے کچھ پڑھتا ہے کچھ نہیں پڑھتا ہے کچھ چھوڑتا ہے یہ سب سارے بیانات انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ آئیں گے پہلی حدیث اس میں ہے جو کہ مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں اور اس حدیث کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے اور وہ حدیث ہے حدیث المسیف صلی یعنی نماز میں غلطی کرنے والے صحابی کی حدیث یا یعنی وہ حدیث جس میں ایک صحابی نے نماز میں غلطی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹایا اور پھر اس طرح سے ان کو نماز کا پورا طریقہ بتایا وہ حدیث پہلی حدیث یہاں پر ذکر کر رہے ہیں عبی حردی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمت نبی صلی اللہ علیہ و نے فرمایا اب یہاں پر وہ حصہ ذکر نہیں ہے جو حصہ کہ اس سے پہلے کیا حصہ ہے وہ کہ ایک صحابی مسجد کے اندر تشریف لائے داخل ہوئے انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ السلام علیکم سلام عرض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ارجع فصلی فعلق لم تصلی جواب دینے کے بعد فرمایا کہ جاؤ لوٹ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں ادا کی پھر گئے صحابی تو رکعت نماز پڑھی پھر آئے پھر سلام عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بعد پھر ان سے کہا کہ جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی تیسری بار گئے تیسری بار بھی یہی حکم ہوا کہ جاؤ لوٹو لوٹ جاؤ نماز پڑھو نماز تم نے نہیں پڑھی ہے صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے اچھی اور بہتر نماز نہیں جانتا مجھے ایسے ہی نماز آتی وہ سمجھ گئے تیسری بار کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس میرے طریقے پر کچھ اعتراض کر رہے ہیں جس طریقے پر میں نے تین بار نماز ادا, نماز ادا کی نماز سکھائیے غلطی کیا تھی لیکن پوری تفصیل اس میں اشارتاں کہیں کہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے کیا پتا چلا کہ غلطی ان کی کہاں کہاں تھی کیا کیا تھی انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھ کر کے اٹھک بیٹھک کر کے جلدی سے نماز ادا کی جلدی جلدی پڑھ لی جس میں رکوع صحیح طریقے پر نہیں تھا قیام رقو سے کے بعد صحیح نہیں تھا سجدہ صحیح طریقے پر نہیں تھا جلدی جلدی جیسے ان کو معلوم تھی انہوں نے ادا کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا کیا فرمایا الفاظ حدیث کے سنیے کہ اذا الى کم تو السلّہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو ہم نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی گھر سے نکلو یا گھر نکلو تو وضو کر لو ف اسبغغ اسباغ الود اس کا مطلب ہے اچھی طرح سے وضو کرو اور وضو کی بڑی فضیلت ہے اس کے بعد میں گزر چکی ہے بات اسباغ الوضو کرتے ہیں اچھی طرح سے وضو کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون اعمال افضل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کیا فرمایا اسباغ علی المکارہ کہ ہاں جس وقت وضو کرنا ہاں وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہو ایسے وقت میں اچھی طرح سے وضو کرنا ٹھنڈا پانی منہ میں کلی کرتے ہیں تو دانت کڑکڑا جاتے ہیں ہاں ہاتھ پانی کو لگاتے ہیں تو تھر تھرانے لگتے ہیں ہاتھ ایسے وقت میں اچھی طرح سے وضو کرنا اور اچھی طرح سے اس کی وضو تشریح علماء نے جو ہے تین بار سے بھی کیا ہے تین بار جب انسان وضو کرے گا تو اچھی طرح سے اس کا وضو ہوگا بہرحال تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ فاس بے گل اب اچھی طرح سے وضو کر لو فم مستقبل قبلتا پھر قبلہ رخ ہو جاؤ فکبر پھر تقبیر تحریمہ کہو ثم ما رات معك من القرآن پھر قرآن کا جو آسان حصہ تمہیں یاد ہو اسے پڑھو اس لفظ میں اس حدیث میں یہاں پر یہ ہے ابو داود کی روایت میں ہے ابو ابوداؤت کی روایت میں ہے سم مقر القرآن و با شاہ اللہ ولی ابن ابان وبن ابان سما شی <تصفح> یہاں شہی بخاری کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا غور سے سنیے گا بڑی اہم بات ہے سم مقرسر القرآن کہ تمہیں پھر تم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اب یہاں ہم دو سنا کی بات نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ارکان ان کو سکھائے تھے کچھ چیزیں جو ان کو معلوم تھی وہ چھوڑ دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ قرآن کریم کا جو حصہ تمہیں آسانی سے یاد ہو وہ پڑھو سن نبی داؤت کے اندر الفاظ کیا ہیں تم مقر بل قرآن کہ پھر تم تقبیر تحریمہ کہنے کے بعد دعائیں معلوم ہے سب کو ام القرآن ام القرآن پڑھو یعنی فاتح پڑھو ابن حبان کی روایت میں کیا ہے ثم سم بقراب ام القرآن و بھی شیخ پھر تم اور جو سورت چاہو پڑھو بات واضح ہو گئی جی اس لیے کہ اور حدیث المشریف صلاح کو ایک عالم دین نے میں نے وہ کتاب دیکھی کہ اس کے جتنے بھی الفاظ مختلف حدیث کی کتابوں میں موجود تھے انہوں نے جمع کیا ہے تقریباً اتنی موٹی کتاب بنی ہے تشریح اور شرح وغیرہ کے ساتھ اس پر تحقیق وغیرہ کے ساتھ پورا انہوں نے نقل کیا ہے پورا ذکر کیا ہے تو نماز کی تقریباً تقریباً ساری چیزیں ہاں کچھ چیزوں کو چھوڑ کر کے آ جاتی ہیں اس میں سارے الفاظ کے ساتھ کیونکہ مختلف مصنفین نے امام بخار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جس اعتبار سے باپ باندھا اسے اعتبار سے حدیث لی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ الفاظ لیے اور اسی طرح سے امام اب اور اس طرح سے مختلف حدیث کی جو مشہور مشہور چھ کتابیں ہیں مصرت احمد وغیرہ ہے اور ابن احبان وغیرہ کے اندر یہ حدیث کے اس حدیث کے سارے الفاظ موجود ہیں تو اس لفظ سے کہ تمہیں جو قرآن کا آسان حصہ یاد ہو آسانی سے پڑھ سکو پڑھو اس سے بعض لوگوں نے کیا کہا کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز سکھائی اور نماز میں سور فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا دیکھیے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کیا کہا کیا دلیل انہوں نے لی کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے یہاں امام اور مقتدی کی بات نہیں ہو رہی ہے امام اور مقتدی کی بات نہیں ہو رہی بلکہ ہر کسی کے لیے ہو رہی ہے کہ امام کے لیے بھی مقتدی کے لیے مقتدی کا مسئلہ الگ ہے منفرد کے لیے بھی تنہا اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی سور فاتحہ پڑھنا رکن نہیں ہے یا واجب اور ضروری نہیں ہے یہ اس لفظ سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں. سمجھ گئے نہیں کیا سمجھ صحیح بخاری کے اس لفظ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا جو تمہیں آسان حصہ یاد ہو اس کو پڑھ لو تو اس سے بعض لوگ کیا کہتے ہیں دلیل پکڑتے ہیں استدلال مطلب دلیل پکڑنا دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو نماز کا طریقہ سکھایا اس میں سور جیسا کہ دیکھیے صحیح صحیح بخاری کے اندر موجود ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں سر مزمل کی آیت کیا فقراء ما سرا من القرآن فقراء ما سرا من القرآن کے قرآن کا جو آسان حصہ ہو وہ پڑھو جبکہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو رات میں بہت زیادہ دیر دیر تک جو ہے تحجد لمبی لمبی قرآب کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں بیان ہے سور فاتحہ اور آسان قرآن کا آسان حصہ پڑھنے کے بارے میں بیان ہی نہیں تو دیکھیے دلیل صحیح ہے قرآن کی دلیل ہے لیکن اپنے معنی پر اس سے دلیل حاصل کرنا اور پیش کرنا اس کو یہ صحیح نہیں ہے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے بڑی اہم اور پوائنٹ والی بات ہے اس کو آپ سب لوگ ذہن میں رکھیے کسی مسئلے کے لیے دلیل کا صحیح ہونا ضروری ہے اور دلیل سے اس مسئلے کو ثابت کرنا صحیح انداز سے یہ بھی ضروری ہے دلیل بھی صحیح ہو اور جس کو آسان لفظوں میں کہتے ہیں استدلال بھی صحیح ہو دلیل بھی صحیح ہو استدلال بھی صحیح ہو بہت سارے گمراہ فرقے والے کیا کرتے ہیں کہ دلیل تو صحیح لے آتے ہیں قرآن کی دلیل ہمارے پاس قرآن کی دلیل ہے لیکن اس دلیل سے استدلال دلیل سے جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی ہے کوکب نوری اور کاڑوی ایک صاحب ہیں عید میلاد النبی کی دلیل قرآن سے پیش کی کیا دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم میں وسلام العلیہ یوم ودا اور سلامتی ہو ان کے اوپر یا کے اوپر جس دن وہ پیدا ہوئے دیکھیے اللہ تعالیٰ میلاد کا ذکر کر رہا ہے تو میلاد کرنا کوئی گناہ کی بات ہے عیسی علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں ذکر کیا وسلام علیہ یوما ولی ہاں؟ کہ سلامتی ہو میرے اوپر جس دن میں پیدا ہوا تو دیکھیں میلاد کا اللہ تعالیٰ نے تو ذکر کیا ہے عیسی علیہ السلام کی پیدائش کا میلاد کا یحییٰ علیہ السلام کی میلاد کا آدم علیہ السلام کی میلاد کا تو ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو کون کہتا ہے کہ میلاد کا ذکر قرآن میں نہیں ہے دلیل صحیح ہے دلیل صحیح ہے کہ نہیں بولیے دلیل صحیح ہے استدلال کیا ہے غلط ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ <کس> <كس> <سوس> جس کام کو کر رہے ہیں اس کام کے لیے یہ آیت دلیل نہیں بن سکتی یہ آیت دلیل نہیں بن سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے تو آسمان کی پیدائش کا بھی ذکر کیا زمین کی پیدائش کا بھی ذکر کیا لیکن وہی آگے پر جشن عید میلاد میلاد النبی بھی ذکر ہے یا عیسیٰ علیہ السلام نے علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو خود یہ سب کرنے کا حکم دیا نہیں دیا میں آ رہی ہے. تو یہاں پر قرآن سے جو دلیل دو آیتیں ہیں اس طرح کی ایک ہی آیت کے اندر دو جملے دو لفظ ہیں دو انداز ہے تو اس دلیل صحیح ہے قرآن کی لیکن استدلال صحیح نہیں ہے جیسا کہ یہاں بھی تو معلوم کیا ہوا کہ ان کا اس طرح سے ایک حدیث کے ایک لفظے کو لے کر کے باقی الفاظ کو چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہی, یہی حدیث سنن سب داؤ کے اندر ہے اس میں کیا, ہے؟ ثم القرآن ثم یا کیا کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے سر فاتحہ پڑھو اور بما بی و بیما شاہ اللہ اور جو اللہ چاہے یا ثم بما شی اطا جو کچھ تم چاہو اس میں سے پڑھو تو معلوم ہوا کہ حدیث کہ حدیث کا وہ لفظ ملائیں گے تو وہ بات صحیح ہو جائے گی جو بات کے حدیث کی تمام کتابوں کے اندر ہے کہ اللہ صلی اللہ تعالی ملم اقراء بے فاتح بات سمجھ میں آ گئی یہاں پر ایک اور بات بھی آپ لوگوں کو نقطے کی اور بڑی اہم بات بتاتا چلو کیا کہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں جب ٹکراؤ ہو جائے قرآن اور حدیث میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو حدیث کے اندر جو چیز رکن قرار دی جاتی ہے ہاں ہاں وہ چیز جو ہے رکن پھر نہیں بن پاتی کیونکہ قرآن سے اس کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اللہ صلام اقراب فاتح الک کتاب میں کیا حدیث بیان کیا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نماز بغیر سور فاتحہ کی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائے فقر عمت اسرمن القرآن قرآن کا جو آسان حصہ یاد ہو پڑھ لو سور فاتحہ ضروری نہیں تو کیا کہتے ہیں مطلب یہی کہتے ہیں کہ سور فاتحہ ضروری نہیں اور حدیث میں ہے کہ سور فاتحہ پڑھو اب قرآن حدیث میں ٹکراؤ ہوا اس لیے فاتحہ قرآن میں پڑھنا واجب نہیں ہے کوئی بھی آیت تین آیت پڑھ لی آپ نے کلو اللہ حد اللہ حسمت صورف فاتحہ نہیں پڑھا تب بھی آپ کی نماز کیا ہوگی ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی اس لیے کہ حدیث میں جو چیز واجب ہے قرآن سے ٹکرا گئی اب قرآن کی بات پر عمل کریں گے حدیث کی بات پر عمل <تصفح> نہیں کریں گے یا حدیث کی جو حدیث کے اندر جو رکنیت ثابت ہو رہی ہے فرض جو چیز ہو رہی ہے حدیث سے وہ چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے اس کا جواب کیا ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تص حدیث قرآن کی تفسیر ہے قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ممکن ہی نہیں اگر کہیں ٹکراؤ ہم کو سمجھ میں آتا ہے تو ہمارے عقل کا اور ہماری سمجھ کا پھیر ہے ہماری سمجھ کی کوتاحی ہے ہماری سمجھ کی کوتاہی ہے اس لیے قرآن کریم کی جس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن کا جو حصہ آسان ہو پڑھو وہ اس معنی اور اس مطلب کے لیے ہے ہی نہیں دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام نے اس آیت سے کیا تفسیر سمجھا اور کیا بیان وہاں پر ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی لمبی لمبی اقراط کے ساتھ اور آپ کے ساتھ صحابہ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے تو نبی سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہلکی کرو کیونکہ مریض بھی ہیں ہاں حاجت والے بھی ہیں بیمار بھی ہیں اور کیا کہتے ہیں وخرون قاتل سبیلّہ ہاں کچھ لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد بھی کرنا ہوتا ہے تو یہ سب ساری چیزیں ہیں آپ آسانی کے کی ساتھ کیا کہتے ہیں ہلکی نماز پڑھیے تو یہاں پر جو بات میں نے بتانا چاہے وہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم سور فاتحہ پڑھو اور سور فاتحہ کے علاوہ جو کچھ تمہیں یاد ہو پڑھو البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے خاص کر کے نو مسلم کوئی ہے اس کو سور فاتحہ بھی اسلام لانے کے بعد نہیں یاد ہوئی ہے تو وہ کیا کرے؟ صبح اللہ الحمد اللہ کی تعریف وغیرہ کر لے جو اس کو تھوڑا سا سکھا دیا جائے کہ ہاتھ باندھنے کے بعد اللہ کی تعریف کر کے رکو سجدا کر لے آواز پڑھ لے ان شاء اللہ دھیرے دھیرے وہ سیکھ جائے گا یہ اس کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے فقر و بات اسرم القرآن سے یا فقر اب مات اقرا بات اسرم چند چیزیں امام حافظ بن حجر اللہ علیہ نے ذکر کیا ورنہ تو اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے تقبیر تحریمہ کے بعد کیا ہونا چاہیے یا تکبیر تحریمہ کے وقت کیا ہونا چاہیے نہیں ہاتھوں کا اٹھانا ہاتھوں کا اٹھانا اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد پھر ہاتھوں کا باندھنا اس کا بیان آگے آ رہا ہے یہاں پر اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو ان کو دیکھا تھا وہ ان کی اصلاح کی جو غلطی تھی ان کی اصلاح کی تم مرکا حتہ تطمعین نرا قیال پھر تم رکو کرو یہاں تک کہ تم اطمینان کے ساتھ رکو کر لو اطمینان کے ساتھ رکو کر لو رکو میں اچھی طرح سے اطمینان حاصل کر لو اطمینان کب حاصل ہوگا سپیڈ کے ساتھ جو ہے دو سو کی رفتار سے سپیڈ کے ساتھ اگر کوئی سبحان رب العظیم پڑھے گا تو کیا ہوگا اطمینان حاصل ہوگا نہیں اطمینان سے کم از کم تین بار آدمی اطمینان کے ساتھ صبح نب عیم صبح نب عیم صبح نب عین کہے تب اطمینان حاصل ہوگا ہاں اور پھر رکو کی کیفیت آگے آ رہی ہے کہ آدمی جب رکو کرے تو نہ تو اس کا سر ایسے اٹھا ہوا ہو اور نہ ایسے جھکا ہوا ہو پیٹھ کے برابر اس کا سر ہو پیٹھ جیسے ہیں بالکل برابر ہو پیٹھ اٹھی بھی نہ ہو ایسے نہ ایسے ہو ایسے ہو نہ ایسے ہو جھکی ہوئی ہو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں وہ بہت زیادہ رکو کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں کہ رکو کرتے ہیں تو ہاتھ گھٹنوں پر ہوتے ہیں اور یہ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بیان فرمایا کہ ہاتھ یعنی زرا اور یہ بازو یہ پورا گھٹنے پر ہو اور یہ ٹائٹ ہو کیسے جیسے تیر میں جو کیا کہتے ہیں تانت لگتا ہے یہ کمان میں جو تانت لگتا ہے کمان کمان سمجھتے ہیں ایک یہ ہوائزن ہوتا ہے نا ٹیڑھا ٹیڑھا ہوتا ہے اور ایک تانت لگا ہوا ہوتا ہے جس میں تیر پھنسا کر مارتے ہیں تو وہ حصہ تانت کی طرح سے کیا ہو یہ ٹائٹ ہو تو کچھ لوگ کیا کرتے रख پر رکھ کر کے آ, پیڑ کو سیدھی کرنے کے لیے یا بہت زیادہ خوشو خشو دکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اب ہاتھ ہا, وہ رکھ کر کے ایسے کر لیتے ہیں تو ان کی پیڑ کیا ہوتی ہے جھک جاتی ہے آ, بہرحال بہت مختصر سا رکو کرتے ہیں ایسے ہی رہتے ہیں اور رکو کر کے جلد از جلد سدے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کو روکا کیا فرمایا تم مرکہ حتٰ طاطمین لرہ کہ تم اچھی طرح سے رکو کرو اور مطمئن ہو جاؤ پھر تم مرفہ پھر کھڑے ہو قائمن یہاں تک کہ تم برابر کھڑے ہو جاؤ اس برابر کھڑے ہونے میں کیا ہے آج ہمارے ہاں کیا ہے میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ لوگ رکو سے اٹھتے ہیں ابھی صحیح طریقے سے اٹھتے اٹھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے شلوار یا قمیض پکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور فوراً ہی رکو میں چلے جاتے ہیں یہ اعتدال نہیں ہوا یہ اعتدال نہیں ہوا اعتدال سمجھتے ہیں برابر ہر عمل برابر اچھی طرح سے اطمینان سے کرنے کو اعتدال کہتے ہیں ہاں تو یہ اعتدال بھی رکن ہے ابھی رکنے ہے نماز کا کیا آدمی اعتدال کے ساتھ نماز پڑھے اعتدال کے ساتھ, کو سمجھتے ہیں نا ہر, ہر رکنے کو ادا کرنے میں اطمینان اور اعتدال کھڑے ہونے کے بعد کیا دعا پڑھنا ہے رکو میں کیا پڑھنا ہے پھر کیسے سجدہ جانا ہے اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں فرمایا میں کوشش کروں گا کہ وہ حدیث کی وہ لو کبھی آپ لوگوں سامنے پر دوں تلاش کروں گا لائبریری میں تھی وہ پھر تم سجدہ کرو سجدے میں کیسے جانا ہے یہ بیان نہیں ان کو جو چیز ان کی غلط تھی وہ نبی علیہ وسلم نے اصلاح اس فرمائی حتمئن یہاں تک کہ تم سجدے میں اطمینان حاصل کر لو یعنی مطمئن اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو اور سجدے کرنے کی کیفیت بھی آگے آئے گی کہ کس طرح سے کتنے ہڈیوں پر سجدہ کرنا چاہیے ہاں کس طرح سے انگلیاں ہونا چاہیے اور ہماری نگاہ کہاں یہ نگاہ کیا یہ گھٹنا ہمارا کیسا ہونا چاہیے گھٹنے اور پنڈلی میں کیا تعلق ہونا چاہیے پاؤں کیسے ہونے چاہیے اس سب کا بیان آ گیا ہے ان یہاں تک کہ تم اطمینان کے سجدہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو تم مروفہ حتیٰ تطمئن جال سل پھر تم سجدے سے اٹھو یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ ہم آدھا بیٹھنا نہیں جیسا کہ اپنے یہاں لاہ اکبر اکبر کچھ وقفہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ بیچ میں ان کے یہاں دعا ہی نہیں ہے دونوں سدوں کے بیچ میں دعا ہے کہ نہیں جی دو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علم سے ثابت ہے لیکن اپنے یہاں کی نماز کی کتابوں سے غائب ہے اپنے یہاں سمجھ رہے ہیں ہندوستان پاکستان جب اپنے یہاں بولوں تو سمجھ لیجیے کہ ہندوستان پاکستان تو اپنے ہاں کی حدیث کی کتابوں سے کیا ہے وہ دعا غائب ہی ہے تو امام صاحب کو بھی جلدی ہوتی ہے مقتدی کو بھی جلدی ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس ہاں اچھی طرح سے بیٹھے نہیں بیٹھے جلدی سے دوسرے سجدے میں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ سجدے سے تم مسجد حتٰۃمینساجن پھر تم دوبارہ سجدہ کرو یہاں تک اطمینان سے سجدہ کر لو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ دوسرے سجدے کے بعد گویا کہ ایک رکعت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا کیا چیز اس میں اہم چیز بتائی ایک تو سور فاتحہ پڑھنے کے بارے میں بتایا اور دوسری چیز تمام ارکان کے ادا کرنے میں رکو اور رکو سے کھڑے ہونے سجدہ سجدے سے بیٹھنے ہاں ان تمام ارکان کے ادا کرنے میں اعتدال اور اطمینان حاصل ہونا چاہیے اطمینان اور اعتدال کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہیے بات سمجھ میں آ گئی جی یہ حدیث کتب سکتا صحیح بخاری صحیح مسلم سر بداؤت اور سہ نب نماجہ سنت ترمزی سنن نسائی سنن نب نماجہ اور نسر احمد ساتوں کے اندر یہ ایک حدیث موجود ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں ولیب نما جتب بِسْنَ اسناد مسلمن اور سور نبنجہ کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے حدیث اس کے اندر کچھ الفاظ زیادہ ہیں سنیے حد تطمئن نقائمََََََََََ یعنی رکوع کے بعد ركو کے بعد تم اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ صحیح بخاری کا جو لفظ ہے اس میں کیا ہے, یعنی یعنی ہے الفاظ الگ الگ اسی طرح سے جیسا کہ حدیث میں حضرت ابو حرض اللہ تعالی عنسی روایت ہے لیکن ہاں امام احمد رحمتہ اللہ علیہ کی نصرت کے اندر اور ابن حبان میں دوسرے صحابی سے حدیث مروی ہے اور اس میں الفاظ کیا ہے تکمََ کامن وہی الفاظ ہیں جو اس میں ہیں ولی احمد امام احمد کے اندر مسرت احمد کے اندر کیا ہے فعقیم سلبکل کا حتہ ترج اضامو. اب یہاں پر رکو سے اٹھنے کے بعد رکو سے اٹھنے کے بعد اس طرح سے تم اپنی پیٹ سیدھی کر لو کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جائے یہ الفاظ ہے اس میں ہاں؟ کہ رکو سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ بالکل آدھے نہ کھڑے ہو ولی نسائی ولی ابی داود بن حدیثی بن رافع اور سنن سر سید اور ابو داود کے اندر رفع ابن رافع کی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں ہے ان ہن تطملاۃ حتیٰغل وغو آ یا ودو آ حتیٰغل حتیٰ عشبل وغو وگو آ کہ تم میں سے کسی کی بھی نماز ہرگز پوری نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ اچھی طرح سے وضو کرے اچھی طرح سے ہر جگہ پانی پہنچا, پہنچ جائے کما امر اللہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تعالی پھر اللہ کی تقبیر بیان کرے کیا کہے اللہ اکبر ایک بات یہاں اللہ اکبر کے تعلق سے ذکر کر دو کہ حدیث کے اندر جہاں بھی ہے تقبیر تحریمہ کے لیے کیا لفظ ہے اللہ اکبر یہ رکنے پہلی تکبیر کیا ہے نماز کے اندر رکنے بعض لوگوں نے کہا کہ اگر تکبیر کے علاوہ اللہ اکبر کے علاوہ آ? کوئی کہے اللہ اعظم یا سبحان اللہ کہہ کر کے یا کوئی دوسرا لفظ ادا کر کے نماز شروع کر دے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی آ? حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ نہیں اللہ اکبر کہنا یہ کیا ہے ضروری ہے تحریم وحت تکبیر و تحلیل وحت تسلیم کہ نماز کے باہر کی جو چیزیں ہیں وہ تکبیر کے ذریعے سے حرام ہوتی ہے تو تکبیر تحریمہ اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں تو تکبیر کہنا ضروری ہے امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک قول منصوب ہے اللہ علم کہاں تک صحیح ہے وہ کہتے ہیں اگر کوئی پوری نماز فارسی میں پڑھ ڈالے تو اس کی نماز ہو جائے گی کہ اللہ بزرگ برترست اللہ علم کہاں تک صحیح ہے لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ کوئی نماز عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں نماز ادا کرے دیکھیے آگے الفاظ ہیں ویاح اس میں یہ بھی لفظ ہیں کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حمد بیان کریں اور ثنا پڑھیں تو ثنا کی بات آ گئی تو ثنا کے اب مختلف الفاظ سے بہان کر اللّہ اسی طرح سے اللہ باعد جیسا کہ آگے آئے گا اس طرح کے اور بھی الفاظ وارد ہیں انی وجہت و جھیر فطر السماوات یہ سب الفاظ ثناء کے اندر ثابت ہیں مختلف دعائیں ہیں ثنا میں پڑھنے کی تکبیر تحریمہ کے بعد کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے تو ثنا والی بات یہاں پر آ گئی وفیہ اسی طرح سے ان کے اندر ان کتابوں میں نس اور ابو ابوداؤت کے اندر ہے کیا فعم کان کا قرآن فَقْرًا <تصفيق> اگر تمہارے پاس قرآن ہے یعنی اگر تمہیں قرآن کی بعض آیتیں یاد ہیں بعض صورتیں یاد ہیں تو پڑھو وہ اللہ فحمد اللہ وبر ہو یہ بھی تمام لوگوں کے لیے بعد میں آنے والوں کی والی ضرورت کے لیے ہاں کہ اگر تمہیں قرآن میں ہی یاد ہے تو تم اللہ کی حمد بیان کرو اللہ کی تحلیل بیان کرو یعنی الحمدللہ کہو تحلیل لا الہ الا اللہ کہو اور کیا کہو ہاں مکبر ہو تقبیر کہو الحمدللہ اللہ اکبر ہاں لا الہ الا اللہ اس طرح سے یعنی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اس طرح سے آدمی پڑھے شروع میں کیونکہ الفاظ تقریباً آدمی کے زبان پر جلدی چڑھ جاتے ہیں وقت نہیں لگتا ہے تو نیا کوئی مسلمان ہو اس کے لیے یہ ہے ورنہ تو آدمی کو سور فاتحہ پڑھنا کیا ہے یا یہ سیکھنا ضروری اور واجب ہے کیونکہ نماز بغیر اس کے نہیں ہوگی یہ آسانی کے لیے شروع کی بات ہے ولی ابی داؤد اور وہ لفظ ابود داود کا جو لفظ ہے میں سنا چکا ہوں کہ اس میں ہے کہ ثم بے عم الق قرآن پھر سور فاتحہ پڑھو اور وہ بھی ماشاء اللہ اور اللہ جو چاہے یعنی اور کچھ آئے تھے جو تمہیں یاد ہوں پڑھو تقریباً حدیث کی پوری تشریح ذکر کر دی گئی ہے کچھ اس میں کوئی سوال ہو تو پوچھیں ورنہ تو اگلی حدیث کا ترجمہ کریں اس میں حدیث کی بہت ساری چیزیں دعائیں وغیرہ سب ابھی باقی ہیں ابھی اس میں صرف گویا کہ یہ بتانا چاہے فضم حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نماز میں اطمینان اور اعتدال یہ رکن ہے ضروری چیز ہے جلدی جلدی آدمی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی ابھی ردی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد و اذا رکع امکن يديه من کبھی ثم ادا رکا مرغبر رفع رو استوى حتى کلو كل قفار ہوں فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه رجليه القبلة وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته أخرجه البخاري ي أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى في حديثه اور ایک حدیث بہت مشہور ان کی حدیث ہے کس کو معلوم ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ جی جی جی جس میں ہاں ان کو ملا کر کے گیارہ صحابی ہو گئے تھے ہاں دس صحابہ کے سامنے انہوں نے <coughs> یہ چیلنج کیا تھا کہہ لیجئے اور دعویٰ کیا تھا کہ مجھے آپ لوگوں سے زیادہ اچھی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے اور چار رکات پڑھ کر کے انہوں نے دکھائی تھی اور اس کا ذکر بھی حدیف کے اندر موجود ہے یہاں پر صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اس میں وہ واقعہ ذکر نہیں ہے دیکھیے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ تقبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کاندھوں تک اٹھاتے جالی حض و من دوسرے الفاظ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ و رفع حض و من اور الفاظ ہیں الا شہمتی ادون اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو ان کاندھوں تک اٹھاتے ہیں کاندھوں تک اٹھاتے ہیں اور دوسرے الفاظ جو حدیث کے ہیں کہ اپنے کانوں کے برابر یہ شحمت الو ہے یہ شہمہ یہ جو نیچے والا حصہ ہے تو اس کے برابر ہاتھ اٹھاتے تو یہ حدیث اور یہ حدیث یہاں تک دونوں حدیثوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے تطبیق سمجھتے ہیں دونوں حدیث پر حدیثوں پر عمل کی صورت یہ ہے کہ آدمی جب پرفلیہ الیدین کرے تو اس طرح سے ہاتھ اٹھائے کہ اس کی یہ ہتھیلی کاندھے کے برابر ہو اور یہ انگلیاں کان کے لو کے برابر یہ لو بولتے ہیں کان کی لو بولتے ہیں اس کو کان کی لو بولتے ہیں تو اس طرح سے ہاتھ اٹھائے یہ مرد عورت سب کے لیے ہے یہی طریقہ کس کے لیے ہے سب کے لیے ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں بعض لوگ تو ایسے کرتے ہیں بل اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں ایسے ایسے کرتے ہیں جب ایسے کریں گے تو ہاتھ کہاں چلا جائے گا یہ تو سر کے برابر ہو جائے گا آ? یہ یہاں تک اور یہ کیا ہو گیا یہ بالکل سر کے برابر ہو گیا اور اب الگ الگ طریقے لوگ اب کوئی ایسے کرتا ہے بہت اچھی طرح سے پیچھے تک لے جاتا ہے یہ سب طریقے غلط ہے اب سب مرد عورت کے لیے اس طرح سے یہ ہے ہاتھ اٹھائے تمسرو اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنے پر مضبوطی کے ساتھ آہ آہ جمع دیتے ہم کہنا نا طرح سے پکڑ لیتے مضبوطی کے ساتھ گھٹنوں کو صحیح بخاری کی اس روایت سے اس عمل کی تردید ہو جاتی ہے جس میں یا پہلے ایسا حکم تھا اور وہ منسوخ ہو گیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس طرح سے حکم تھا کہ دونوں ہتھیلیوں کو باندھ کر کے رکو میں دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھتے تھے <coughs> یہ تھیلی باندھ کر کے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں رکھ کر کے رکو کرتے تھے پہلے یہ حکم تھا پھر بعد میں یہ عمل منسوخ ہو گیا لیکن ایک صحابی ہیں جو آخر تک وہ کرتے رہے کون سے صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں. اب یہ کہا جائے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ان کو حدیث نہ پہنچی ہو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں کچھ اشتہاد کیا ہو کیونکہ اور تمام صحابہ کی روایتیں کیسی ہیں گھٹنے پر ہاتھ رکھنے والی حدیث ہے کہ گھٹنے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھیں گے تم میں ہسور پھر اپنی پیٹھ کو کیا کرتے ہیں برابر کر لیتے ہیں کیا کرتے ہیں ہاں جھکا لیتے جھکا لیتے کا مطلب کیا پیٹھ کو ایسے ہاں رکو کرتے رکھ کر کے گھٹنے پر جب آدمی رکو جائے گا تو پہلے ہاتھ رکھے گا اور ہاتھ رکھ کر کے پھر پیٹھ ہاں کو جھکائے گا اور جھکا کر کے پھر کیسے کرنا ہے پیٹھ کو برابر کرنا ہے برابر رکھنا ہے جی سب کے لیے یہی حکم ہے. مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے خواتین اور حضرات سب کے لیے فعید استوا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے رکو سے تو برابر کھڑے ہو جاتے استوا کا مطلب کھڑے ہو جاتے برابر ہو جاتے حتیٰ یادہ کلو قفارین مکان ہوں یہاں تک کہ ہاں تمام ہڈیاں تمام اپنے اپنے جوڑ پر پہنچ جاتے تمام جوڑ اپنی اپنی جگہ پہنچ جاتے فعیدہ سجدا اور جب سجدہ کرتے وضا ید غیر مفترش جب سجدہ کرتے اب یہاں پر اس حدیث میں سجدے میں جانے کی کیفیت کیسے ہونے چاہیے یہ بیان نہیں ہے ہو سکتا ہے آگے آئے لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں اشارہ کر دینا سمجھتا ہوں مناسب سمجھتا ہوں کہ جب آدمی رکو سے کھڑا ہوگا کھڑے ہونے کے بعد دعا پڑھنے کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کے سجدہ جائے گا تو صحیح یہ ہے کہ پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے پھر گھٹنا رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے منع فرمایا سجدے میں اونٹ کے بیٹھنے کی طرح سے منع فرمایا اونٹ کیسے بیٹھتا ہے ہاں لوگ تھوڑا سا لوگوں کو اس میں اشتبا ہو گیا ہے ہاں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا ہے کیا ڈاؤٹ کیا ہوا ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منا فرمایا ہے اونٹ کی طرح سے بیٹھنے سے منا فرمایا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا ان کی سمجھ کے حساب سے کہ اونٹ کا ہاتھ کیا ہوتا ہے آگے ہوتا ہے پاؤں پیچھے ہوتا ہے اونٹ کا اگلا حصہ کیا ہوتا ہے ہاتھ کہلاتا ہے ہوں پچھلا حصہ پاؤں کہلاتا ہے ہوں یہ ہم انسانوں کے اعتبار سے ایسا کہہ دیا جاتا ہے ورنہ چار پیر ہیں اونٹ کے کتنے ہیں سب پیر ہاتھ نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے بہرحال تو لوگوں نے کہا کہ اونٹ کا ہاتھ آگے ہوتا ہے اور اونٹ ہاتھ پہلے رکھتا ہے اس لیے ہم کو ہاتھ نہیں رکھنا چاہیے جب کہ اونٹ کا ہاتھ اگر دیکھا جائے تو پہلے ہی سے زمین پر وہ رکھا ہوتا ہے اونٹ کا ہاتھ زمین پر رکھا ہوتا ہے کہ نہیں کی ہوتا ہے رکھا ہوتا ہے پھر ہاتھ جب اس کا رکھا ہوا ہے تو بیٹھتا کس چیز کو توڑ کر کے ہے گھٹنے کو توڑ کر کے وہ آگے والے حصے کو پہلے رکھتا ہے پیچھے والا پہلے نہیں رکھتا پہلے وہ آگے والا حصہ پہلے توڑ کر کے جسے آگے والے ہاتھ کا گھٹنا پہلے رکھتا ہے اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور سورنبید داؤد اور سورن ترمی کی روایت ہے صحیح روایت ہے हा? کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم तرا, تم میں سے کوئی نہ بیٹھے بل ہاں ہی قبل رخ بلکہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے رکھنے سے پہلے رکھے بات واضح ہو گئی ہے اور اگر اندازہ کریں تو نماز میں جانوروں کے ہر عمل سے روکا گیا ہے یا جانوروں کا جو بھی عمل کے اندر مشابہت ہو سکتا ہے جو بھی عمل مشابہ ہو سکتا ہے اس سے روکا ہے جیسا کہ بعض چیزیں گزر چکی کہ के کی ٹھونگ کی طرح سے مرغے کی طرح سے مارو لومڑی کی طرح سے ادھر ادھر ہاں توجہ نہ کرو اسی طرح سے اونٹ کی طرح سے پاؤں توڑ کر کے نہ بیٹھو آگے اب آپ آ رہی ہے غیر مفت رشن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ عصل کو دیکھا کہ نبی صلی اللہ وسلم سجدے میں آپ ہاتھ رکھتے تھے لیکن ہاتھ اگر یہاں پر انگلوں کی بات نہیں ہے ہاں انگلیوں کی بات نہیں ہے ہاتھ کی بات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو جب سجدہ کرتے تو بازو کو بچھا نہیں دیتے تھے کیا ہے یہ بازو ہاتھوں کو بچھا نہیں دیتے تھے جیسے کتے بچھا دیتے ہیں منع کیا گیا ہے اور نہ اپنے ہاتھوں کو خوب ایسے سمٹ کر کے سجدہ کرتے تھے تو نہ بچھاتے تھے اس طرح سے اور نہ سمٹ کر کے سجدہ کرتے تھے ان دونوں عمل کو اپنے یہاں کی خواتین نماز پڑھتے وقت دہراتی ہیں اسی طریقے پر نماز پڑھتی ہیں کہ سجدہ جب کرتی ہیں اپنے یہاں کی خواتین تو اپنے یہاں کے مولانا لوگوں نے مولویوں نے بتا رکھا ہے کہ مرد لوگ ایسے نماز پڑھیں گے خواتین عورتیں ایسے نماز پڑھیں گی مرد لوگوں کا کھلا ہوا سجدہ ہوگا عورتوں کا کیا کیسا سجدہ ہوگا چپکا ہوا سنتا ہوا سجدہ ہوگا جبکہ بالکل غلط مرد اور عورت کے طریقے نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. طریقے نماز میں جس طریقے پر مرد نماز پڑھے گا ویسی اسی طریقے پر عورت نماز پڑھے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے ہاتھوں کو بچھاتے تھے نہ بازوؤں کو سمیٹتے تھے سمجھ رہے ہیں اس پر ایک کتابچہ شیخ مختار صاحب کا بھی ہے اب شیخ غازی عزیر صاحب کا بھی ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے آپ چاہیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا کوشش کروں گا کہ شیخ مختار صاحب والے والا کتابچہ چاہ یا لیفلیٹ آپ لوگوں کو اگلے اس میں ہاں تقسیم کر دوں سب کو دے دوں خواتین میں بھی پہنچا دیجیے کیونکہ آپ نے بہت غلطیاں ہوتی ہیں عورتوں میں ہاں جبکہ چیلنج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کسی حدیث میں خواتین کو الگ سے دوسرے طریقے پر نماز پڑھنا نہیں سکھایا خواتین سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں مرد لوگ کہاں ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے نیچے بھی غلط ابھی باتیں آئے گی آگے وقت زیادہ تو نہیں ہو گیا دیکھیے وی دا جلسا پھر رکا تھا الی رد لہلی اور جب آپ نماز میں یہ تشاہد میں بیٹھتے تھے پہلے تشاہد میں وہ دا جلسا فر رکاتا ہے جلسہ اعلیٰ رد لہلی یمنا کہ جب آپ دو رکعت پر بیٹھتے تھے تو اپنے بائیں پاؤں پر بیٹھتے تھے اور اپنے داہنے پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے یعنی قدم کو پاؤں سے مراد کیا ہے قدم قدم نیچے والا حصہ یعنی پر بیٹھ گئے اور کیا کہتے ہیں رکاط میں بیٹھتے تھے تو بائیں پاؤں کو داہنے پاؤں کی پنڈلی کی طرف نکال دیتے تھے اور سورین پر بیٹھ جاتے ہپ پر بیٹھ جاتے تھے بائیں والی ہپ پر بیٹھ جاتے تھے ہاں اور داہنا پاؤں جو ہے وہ کھڑا رہتا تھا اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے تو دو تشاہد والی نماز میں فرق کرنا چاہیے تشاہد میں کیا فرق کرنا چاہیے پہلے تشاہد میں کیسے بیٹھنا چاہیے جیسے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں बैठना بیٹھنا چاہیے بات में میں آ گئی کیسے بیٹھنا چاہیے پہلے تشاہد میں جیسے بیٹھتے ہیں یعنی با, بائیں اور دائیں پاؤں اسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور داہنے پاؤں کو کھڑا رکھتے ہیں دائیں قدم کو بائیں قدم کو بچھا کر کے اسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور بائیں داہنے قدم کو کھڑا رکھتے ہیں اور تشہدِ آخر میں ایسا نہیں کرتے بلکہ بائیں سرین پر بیٹھتے ہیں بائیں ہپ ہی پر بیٹھتے ہیں اور بائیں پاؤں تھوڑا سا آگے بڑھا کر کے داہنے پاؤں کی پنڈلی کے نیچے سے نکال دیتے ہیں تھوڑا سا اور داہنے پاؤں کو کھڑا رکھتے ہیں اس طرح سے سلام یا آخری تشہد میں ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کس کا بیان ہے مالک ابن خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اور یہ کہاں روایت ہے کہاں کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اپنے یہاں کیا ہوتا ہے اپنے یہاں دونوں تشاہد ایک ہی طرح سے ہوتا ہے اس حدیث کا جواب کیا دیا جاتا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ایسا کیا تھا جب بوڑھے ہو گئے تھے تو جو ہے آپ دیر تک اس طرح سے پہلے تشاہد کی طرح سے زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے تھے اس لیے ऐसा کر لیا کرتے تھے یا ایسا آپ نے کیا کیونکہ مارکیٹ میں خیر تافر میں آئے تھے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ عمل اگر آپ کے ساتھ خاص ہے تو کوئی دلیل ہونی چاہیے جب خاص نہیں ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم کو ایسا پڑھتے ہوئے دیکھا آ? تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے اور یہ جو بوڑھے والی بات آ رہی ہے سننے میں لوگ کہہ رہے ہیں حضرت انسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے بال کے داڑھی کے چند ایک بال پکے تھے ہاں اور آخری وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے سفر کرتے رہے بوڑھے ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترسٹھ سال میں ہاں صحت تندرستی کے اعتبار صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پوچھنا اب بوڑا بنا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں <سلام> کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بوڑھے ہو گئے تھے تو ایسا کرتے تھے ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کی ادا بھی ہمیں بہت بہت زیادہ پسند ہے جیسا آپ نے کیا ویسا ہم کریں گے چاہے بڑھاپے میں کیا ہو چاہے جوانی میں کیا ہو یہاں تو جو ہے آج کل تو چالیس سال کے بعد ہی لوگ بوڑھے ہونے لگتے ہیں اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کے بعد نبوت ملی تو اس لیے جو ہے یہ تعویل بےجا باطل تعویل یہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے وقت ہو گیا وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد و علاب یہ خطاب الصلا صفت الصلاح کا بیان انشاءاللہ تفصیل سے چلے گا